اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنی باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ ہمیں کچھ زور نہ ہو مگر اللہ کی مدد کا اگر تو مجھے اپنی سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا